اور بے شک ظلموہے کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہ ہو